أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ اللہ مریم کی آیت نمبر اکتالیس سے شروع ہوتا ہے الحمد اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں حضرت ذکری علیہ السلام حضرت یاحیہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں آج کے سبق میں ہم ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا واقعہ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلّت ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں بت پرستی ہوتی تھی ان کے جو ابا تھے نا وہ خود بت بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے اور مشرقین کے بت پرستوں کے بڑے آدمی تھے وہ تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ود قرف الکتاب ابراہیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم میں ابراہیم کا ذکر کیجئے ابراہیم کا واقعہ بیان کریں ان نہو کا نہ صدیق نبی یقیناً وہ سچے تھے اور پیغمبر تھے صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جو بالکل جھوٹ نہیں بولتا ہے صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل اور جس کی زبان ایک جیسی ہو جس کے دل اور زبان دونوں ایک جیسے ہو جو بات دل میں ہے وہی بات اس کی زبان پر ہو اسے صدیق کہتے ہیں حضرت ابو بکر عدی اللہ عنہ کو اس لیے صدیق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر علیہ السلط والام کی ہر بات کو سچا مانتے تھے اور سچا جانتے تھے اور کبھی بھی انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف نہ کوئی بات کی ہے اور نہ کوئی کام کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے اپنے والد کو اپنے ابا کو کہا اے میرے ابا یا ابتی اے میرے ابو لمتا آپ کیوں ایسے بت کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتا ہے نہ تو دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے سب بت اسی طرح ہے نا لکڑی کے بنے ہوئے پتھر کے بنے ہوئے اس زمانے میں کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے سمجھ میں آ رہی ہے بات بو سنتے نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے جبکہ اس کے اوپر اگر کوئی آ کر مکھی بیٹھ جائے اس مکھی کو ہٹا سکتا ہے یا قد من العلم ما لم یاتک اے میرے ابا میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا یعنی میں پیغمبر ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے فتح تو آپ میری بات مانے کا سیرا تنسویہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا یعنی میں پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سچی بات بتائی ہے آپ میری بات مانیں گے تو آپ بھی سیدھے راستے پر چلیں گے یا بتیلا تاب شیفان اے میرا ابا آپ کی عبادت نہ کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بت کی عبادت کرتے تھے شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے جواب اس کا یہ ہے بت کی عبادت یہ شیطان ہی کی عبادت ہے اس لیے کہ بدھ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ سکھایا یہ کس نے سکھایا ہے شیطان نے سکھایا ہے اِنَّ شیطان رحمان کا فرمان ہے یا بتی اے میرے ابا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پکڑ لے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب اور مصیبت نہ آ جائے پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آ جائے گا تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے ابا کو کس طرح مخاطب کیا ہے اور کس طرح بات کی ہے اے میرے ابو ٹھیک ہے تو باپ کو کس طرح کہنا چاہیے تھا اے میرے بیٹے لیکن وہ کافر تھا مشرک تھا اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت سے بات نہیں کی بلکہ سختی سے بات کی تو آج بھی اسی طرح ہے مسلمان جو ہیں کافروں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ بت پرستی مت کرو مسلمانوں پر بمباری مت کرو مسلمانوں کو مت ستاؤ ظلم مت کرو لیکن وہ بات نہیں مانتے بلکہ اور بھی کرتے ہیں اور بھی سختی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کافر تھا بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اگر آپ اپنے ابا کو اپنے چچا کو اپنے تایا کو اپنے اپنی امی کو اپنی خالہ کو کوئی اچھی بات کرنا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ کریں بات سمجھ میں رہی ہے دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ اصطلاح و السلام اپنے ابا سے بات کر رہے ہیں وہ مشرق ہے کافر ہے لیکن ان کو کیا کہا اے میرے ابو کہا اے کافر نہیں کہا ہے بات کرتے ہوئے سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ نرمی سے بات کرنی چاہیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو کہ کافر تھے اور یہ کافروں کی طبیعت ہے کافروں کا طریقہ ہے جب بھی اچھی بات ان کو کرو تو وہ سخت بات کرتے ابراہیم <عِبْرَحِيم> اے ابراہیم تم میرے ان بتوں سے میرے ان خداؤں سے منہ مو موڑتے ہو یعنی بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہو ہوں لم تن جمنک اگر تم اپنی ان باتوں سے نہیں رکے ابھی جو تم نے باتیں کی ہے مجھے اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے ارجمن کو تو میں تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالوں گا نہ زیادہ ماروں گا پتھروں سے کہ تم مر جاؤ گے وہ ملیہ اور دور ہو جاؤ میرے یہاں سے نکل جاؤ گھر سے وہ ملیہ ملیہ کے معنی ہیں بہت لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ دو یعنی چلے جاؤ ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے ہمارے گھر سے نکل جاؤ بہت بڑی بات ہے ابراہیم علیہ السلّۃ السلام کو ان کے ابا جو ہے محبت کی بجائے پیار کے بجائے یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤ سلام الک ابراہیم علیہ السلط والسلام ان باتوں سے پریشان نہیں ہوئے بلکہ کیا کہا سلام العلق ابا آپ پر سلام ہو یعنی میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا سجتا ربی میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا معافی کی دعا مانگنا جائز ہے جواب یہ کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلّت و السلام کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا اب جائز نہیں ہے اللہ اگر کسی کا باپ کسی کی ماں کافر ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سستہ ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا نبی حفیہ۔ یقیناً میرا رب میرے ساتھ بہت مہربان ہے یعنی yani میری بات مانے گا میری دعا قبول کرے گا وہ آت ضلع مماتدون و ربی کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے گھر چھوڑنے کہا ہے نا میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور آپ کے ان بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور آپ کی یہ جو قوم ہے یہ جو بت پرست ہے سب کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کو اختیار کرتا ہوں اللہ کو پکارتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں آسا اللہ بعبی شقیہ امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا اور عبادت سے محروم نہیں رہوں گا یعنی نقصان میں نہیں رہوں گا آپ کو چھوڑ دوں گا آپ کی قوم کو چھوڑ دوں گا آپ کے گھر کو چھوڑ دوں گا ایسا نہیں ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا یا برباد ہو جاؤں گا نہیں بلکہ اللہ تعالی مجھے عزت دیں گے برکت دیں گے اپنی رحمتیں مجھے عطا کریں گے جیسے یہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گربار بار اپنے وطن سب چیزوں کو چھوڑ دیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے ہمارے ملک سے نکل جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے الحمد للہ بہت عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے فلم مما فرماتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلات وسلم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور بتوں کو چھوڑ دیا وہ بنا لہو اس حاق ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا اس اور یاقوب وہ کلن جال نہ نے دیا اور صرف بیٹے نہیں بلکہ سب کو ہم نے پیغمبر بھی بنایا بہت بڑی بات ہے وہ بنا لہو میں اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کیا وہ جالنا لحمان صدقین علیہ اور ہم نے ان کو اچھی شہرت دی یعنی وہ بہت اچھے مشہور لوگ بنے حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت اسماعیل یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور پھر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے اور ان کی نسل میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی قربانی کے نتیجے میں ان کو دنیا میں بھی عزت دی آخرت میں بھی عزت دی بات سمجھ رہی ہے تو جو بھی دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا خراب نہیں ہوتا وہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے وہ جان لسان اور ہم نے ان کے لیے سب کے لیے اچھی شہرت رکھی سب اچھے مشہور ہوئے علیہ اور بہت زیادہ عزت کے ساتھ مشہور ہوئے اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی اتباع کرنے اور ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلات و السلام کے والد نے مخالفت کی اپنے بیٹے کی وہ جہنمی بنا تو ایسے کافروں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام نے قربانی دی اللہ تعالی نے ان کو عزت دی تو اللہ تعالی ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی عزت دے گا مصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و صحبی اجمائین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته